پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ ہی وقت یاد کریں جب موسا نے اپنی اہلیہ سے کہا بے شک میں نے آگ دیکھی ہے ابھی تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر یا سلکتا انگارہ لاؤں گا تاکہ تم تاپو فلمہ جاءہا نودی انبورک من فی النار ومن حولها وسبحان اللہ رب العالمین چنانچہ جب موسیٰ اس آگ کے پاس پہچا تو اسے آواز دی گئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ مطلب نور میں ہے اور جو اس کے پاس آس پاس ہے اور جو اس کے آس پاس ہے اور اور اللہ رب العالمین پاک أَنَ العزیز الحکیم اے موسا بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں نہایت غالب خوب حکمت والا وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا اور اپنا اثار ڈال دے چنانچہ جب موسا نے اسا ڈالا اور اسے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہا ہے گویا کہ وہ صاف ہے تو پیٹھ پھیر کر پلٹا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اللہ نے فرمایا اے موسا مت ڈر بلا شبہ میرے حضور میں رسول ڈرا نہیں کرتے مگر جس نے ظلم کیا پھر اس نے برائی کے بعد برے اعمال کو بدل کر نیکی کی تو بلا شبہ میں بڑا بخش نے میں بڑا بخشنہار ہار نہایت مہربان ہوں تخرج بے آسوس اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کر وہ سفید چمکتا ہوا بے عیب نکلے گا یہ ان نو نشانیوں مطلب معجزات میں سے ہے جن کے ساتھ تمہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں سحر پھر جب ان کے پاس ہمارے واضح روشن معجزات پہنچے تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيقَنَتْهَا آنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوَّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کر دیا جبکہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کر لیا تھا پھر دیکھئے فسادیوں کا انجام کیسا ہوا اور بلا شبہ ہم نے داود اور سلیمان کو خاص علم دیا تھا اور ان دونوں نے کہا تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر واپس آ رہے تھے رات کو اندھیرے میں رستے کا علم نہیں تھا اور سردی سے بچاؤ کے لیے آگ کی ضرورت تھی پھر دور سے جہاں آگ کے شعلے لپکتے نظر آئے وہاں پہنچے تو کوہے تور پر تو دیکھا کہ وہاں پہنچے یعنی کوہے تور پر تو دیکھا کہ ایک سر سبز درخت سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں یہ حقیقت میں آگ نہیں تھی اللہ کا نور تھا جس کی تجلی آگ کی طرح محسوس ہوتی تھی میم فنر میں من, من سے مراد اللہ تبارک و تعالی یعنی اس کا نور ہے اور حولہ ہے اس کے ارد گرد سے مراد فرشتے حدیث میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے حجاب مطلب پردے کو نور مطلب روشنی اور ایک روایت میں نار مطلب آگ سے تعبیر کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ اگر اپنی ذات کو بے نقاب کر دے تو اس کا جلال تمام مخلوقات کو جلا کر رکھ دے بہوانے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک پھر یہاں اللہ کی تنظیم و تقدیس کا مطلب یہ ہے اس ندائے غیبی سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ اس آگ یا درخت میں اللہ نے حلول کیا ہوا ہے جس طرح کہ بہت سے مشرک سمجھتے ہیں بلکہ یہ مشاہدہ حق کی ایک صورت ہے جس سے نبوت کے آغاز میں انبیاء کو بالعموم سرفراز کیا جاتا ہے کبھی فرشتے کے ذریعے سے اور کبھی خود اللہ تعالیٰ اپنی تجلی اور ہم کلامی سے جیسے یہاں موس علیہ السلام کے ساتھ معاملہ پیش آیا پھر درخت سے ندا کا آنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے باعث تعجب تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسا تعجب نہ کر میں اللہ ہی ہوں پھر اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے ورنہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کی لاٹھی سے نہ ڈرتے دوسرا طبعی خوف پیغمبر کو بھی لاحق ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی بالآخر انسان ہی ہوتے ہیں پھر یعنی ظالم کو تو خوف ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی گرفت نہ فرما لے پھر یعنی ظالم کو توبہ بھی قبول یعنی ظالم کی توبہ بھی قبول کر لیتا ہو یعنی ظالم کی توبہ بھی قبول کر لیتا ہوں پھر یعنی بغیر برس وغیرہ کی بیماری کے یہ لاٹھی کے ساتھ دوسرا معجزہ انہیں دیا گیا پھر فی تیسری آیاتن آیات یعنی یہ دو مجزے ان نو نشانیوں میں سے ہیں جن کے ذریعے سے میں نے تیری مدد کی ہے انہیں لے کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس جا ان نو نشانیوں کی تفصیل کے لیے دیکھیے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 101 کا حاشیہ پھر مبصرتاً واضح اور روشن یا یہ اس میں فائل اس میں مفول کے معنی میں ہے پھر یعنی علم کے باوجود جو انہوں نے انکار کیا تو اس کی وجہ ان کا ظلم اور استقبال تھا پھر صورت کے شروع میں فرمایا گیا تھا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے سکھلایا جاتا ہے اس کی دلیل کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مختصرا بیان فرمایا اور اب دوسری دلیل حضرت داود و سلیمان علیہ السلام کا یہ قصہ ہے انبیاء کے یہ واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں علم سے مراد نبوت کے علم کے, علم کے علاوہ وہ علم ہے جن سے حضرت داود علیہ السلام کو لوہے کی صنعت کا علم اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی بونیوں کا علم عطا کیا گیا تھا ان دونوں باپ بیٹوں کو اور بھی بہت کچھ اور بھی بہت کچھ عطا کیا گیا تھا لیکن یہاں صرف علم کا ذکر کیا گیا ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ علم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اور داود کا وارث سلیمان بنا اور اس نے کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز دی گئی ہے بلا شبہ یہ تو صاف صاف اللہ کا فضل ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اور سلیمان کے پاس اس کے سارے لشکر جنوں انسانوں اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے پھر وہ الگ الگ تقسیم کیے جاتے تھے ح کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیو تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں جبکہ وہ اس کا شعور بھی نہ رکھتے ہوں چنانچہ سلیمان اس چیونٹی کی بات پر مسکرا کر ہنس دیا اور کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کروں جو توں نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کی ہے اور اس بات کی بھی کہ میں ایسے نیک کام کروں جو تو پسند کرے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل کر اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اس سے مراد مال و جائیداد کی وراثت نہیں نبوت اور علم و فضل کی وراثت ہے جس کے وارث صرف سلیمان علیہ السلام قرار پائے اگر مال و جائیداد کی وراثت ہوتی تو وارث کے طور پر صرف سلیمان علیہ السلام کا ذکر نہ ہوتا کیونکہ اس میں تو داود علیہ السلام کی دوسری اولاد بھی شریک ہوتی حالانکہ وہ اس وراثت سے محروم رہے ویسے بھی انبیاء کی متروکہ مال و جائیداد بطور ورثہ تقسیم نہیں ہوتی بلکہ وہ صدقہ کا ہوتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحوال صحیح البخاری بخاری حدیث نمبر 6727 ہزار و صحیح مسلم حدیث نمبر 1758 پھر بولیاں تو تمام جانوروں کی سکھلائی گئی تھیں لیکن پرندوں کا ذکر بطور خاص اس لیے کیا ہے کہ پرندے سائے کے لیے ہر وقت ساتھ رہتے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ صرف پرندوں کی بولیاں سکھلائی گئی تھیں اور چونٹیوں بھی اور چونٹیاں بھی منجملہ پرندوں کے ہیں کیونکہ ان کے بھی پر نکلتے ہیں بحال فتح القدیر پھر جس کی ان کو ضرورت تھی جیسے علم نبوت حکمت مال جن و انس اور طیور و حیوانات کی تسخیر وغیرہ پھر اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس انفرادی خصوصیت و فضیلت کا ذکر ہے جس میں وہ پوری تاریخ انسانیت میں ممتاز ہیں کہ ان کی حکمرانی صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی بلکہ جنات حیوانات اور چرند و پرند حتیٰ کہ ہوا تک ان کے ماتحت تھی اس میں کہا گیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے تمام لشکر یعنی جنوں انسانوں اور پرندوں سب کو جمع کیا گیا یعنی کہیں جانے کے لیے یہ لاؤ لشکر جمع کیا گیا پھر یہ ترجمہ توزیع بیمانہ تفریق کے اعتبار سے ہے یعنی سب کو الگ الگ گروہوں میں تقسیم قسم وار کر دیا جاتا تھا مثلا انسانوں جنوں کا گروہ پرندوں اور حیوانات کے گروہ وغیرہ وغیرہ دوسرے معنی اس کے پس وہ روکے جایا کرتے تھے یعنی یہ لشکر اتنی بڑی تعداد میں ہوتا تھا کہ رستے میں روک روک کر ان کو درست کیا جاتا تھا کہ شاہی لشکر بدنظمی اور انتشار کا شکار نہ ہو یہ وزع یزعو يزع سے ہے جس کے معنی روکنے کے ہیں اسی مادے میں حمزہ سلب کا اضافہ کر کے او بنایا گیا ہے جو آگے آیت نمبر انیس میں آ رہا ہے یعنی ایسی چیزیں مجھ سے دور فرما دے جو مجھے تیری نعمتوں پر تیرا شکر کرنے سے روکتی ہیں اس کو اردو میں ہم الہام و توفیق سے تعبیر کر لیتے ہیں بھوالے فتح القدیر ایسر التفاثیر و ابن کثیر پھر اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ حیوانات میں بھی ایک خاص قسم کا شعور موجود ہے گو وہ انسان سے بہت کم اور مختلف ہے دوسرا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی عظمت و فضیلت کے باوجود عالم الغیب نہیں تھے اسی لیے چیونٹیوں کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں بے خبری میں ہم روند نہ دیے جائیں تیسرا یہ کہ حیوانات بھی اسی عقیدہ صحیحہ سے بہرا ور تھے اور ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں جیسا کہ آگے آنے والے ہد کے واقعے سے بھی اس کی مزید تائید ہوتی ہے چوتھا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کے علاوہ دیگر جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے یہ علم بطور اعجاز اللہ تعالی نے انہیں عطا فرمایا تھا جس طرح تصخیر جنات وغیرہ اعجازی شان تھی پھر چیونٹی جیسی حقیر مخلوق کی گفتگو سن کر سن کر سمجھ لینے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں شکر گزاری کا احساس پیدا ہوا کہ اللہ نے مجھ پر کتنا انعام فرمایا ہے پھر اس سے معلوم ہوا کہ جنت مومنوں ہی کا گھر ہے اس میں کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکے گا اسی لیے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے سیدھے اور حق کے قریب رہو اور یہ بات جان لو کہ کوئی شخص بھی صرف اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے نہ ڈھانپ لے بھوارے صحیح البخاری بخاری حدیث نمبر چھ ہزار چار سو تریسٹھ وہ صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو سولہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتفقد اور اس نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کیا بات ہے کہ میں ہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں کیا وہ موجود ہے یا وہ غیر حاضروں میں ہے یہی <مُبِين> بات ہے تو میں اسے ضرور سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح ہی کر دوں گا یا وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لائے غَيْرَ بَعِيدٍ بِمَا لَمْ تُحْطُ بِهِ مِن <يَقِينٌ> ابھی کوئی زیادہ دیر نہیں ٹھہرا تھا کہ ہد آ گیا اور اس نے کہا میں نے وہ کچھ جان لیا ہے جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے اور میں آپ کے پاس سبا سے ایک سچی خبر لایا ہوں بلا شبہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکومت کرتی تھی یا کرتی ہے اور اسے ضرورت کی ہر چیز عطا کی گئی ہے اور اس کا تخت عظیم الشان ہے وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِينِ فَهُمْ لا يَحْتَدُونَ <تصفح> میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے آمال ان کے لیے پرکشش بنا دیا ہیں۔ پھر انہیں راہ حق سے روک دیا ہے چنانچہ وہ ہدایت نہیں پاتے۔ اَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ <تصفيق> یہ کیا وہ اس اللہ کو سجدہ کریں یہ کہ وہ اس اللہ کو سجدہ کریں یہ کہ وہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمان اور زمین میں چھپی چیزیں نکالتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی موجود تو ہے مجھے نظر نہیں آ رہا یا یہاں موجود ہی نہیں ہے پھر احاطے کے معنی ہے کسی چیز کی بابت مکمل علم اور معرفت حاصل کرنا پھر صبا ایک شخص کے نام پر ایک قوم کا نام بھی تھا اور ایک شہر کا بھی یعنی یہاں شہر مراد ہے یہ صنعت یمن سے تین دن کے فاصلے پر ہے اور مارب یمن کے نام سے معروف ہے بحوال فتح القدیر پھر یعنی ہد کے لیے بھی یہ امر باعث تعجب تھا کہ سبا میں ایک عورت حکمران ہے لیکن آج کل کہا جاتا ہے کہ عورتیں بھی ہر معاملے میں مردوں کے برابر ہیں اگر مرد حکمران ہو سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں ہو سکتی حالانکہ یہ نظریہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے بعض لوگ ملکہ صبا بلکیز کے اس ذکر سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عورت کی سربراہی جائز ہے حالانکہ قرآن نے ایک واقعے کے طور پر اس کا ذکر کیا ہے اس سے اس کے جواز یا عدم جواز کا کوئی تعلق نہیں ہے عورت کی سربراہی کے عدم جواز پر قرآن و حدیث میں واضح دلائل موجود ہیں پھر کہا جاتا ہے کہ اس کا طول اسی ہاتھ عرض چالیس ہاتھ اور اونچائی تیس ہاتھ تھی اور اس میں موتی سرخ یاقوت اور سبز زمرد جڑے ہوئے تھے یا جڑے ہوئے تھے وہ اللہ عالم فتح القدیر ویسے یہ قول مبالغے سے خالی نہیں معلوم ہوتا یمن میں بلکیز کا جو محل ٹوٹی پھوٹی شکل میں موجود ہے اس میں اتنے بڑے تخت کی گنجائش نہیں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پرندوں کو یہ شعور ہے کہ غیر علم امبیاب ہی نہیں جانتے جیسا کہ حدود نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ میں ایک ایسی اہم خبر لایا ہوں جس سے آپ بھی بے خبر ہیں اسی طرح وہ اللہ کی وحدانیت کا احساس و شعور بھی رکھتے ہیں اسی لیے یہاں حدود نے حیرت و استعجاب کے انداز میں کہا کہ یہ ملکہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کے سورج کی پجاری ہے اور شیطان کے پیچھے لگی ہوئی ہے جس نے ان کے لیے سورج کی عبادت کو خوبصورت کر کے دکھلایا ہوا ہے پھر اللہ یسجدو للہ اس کا تعلق بھی زینہ کے ساتھ ہے یعنی شیطان نے بھی ان کے لیے مزین کر دیا ہے کہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں یا یعنی اس میں لایہدون عامل ہے اور لا زائد ہے یعنی ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ سجدہ صرف اللہ کو کریں بحوال تفسیر فتح قدیر پھر یعنی آسمان سے بارش برساتا اور زمین سے اس کی مخفی چیزیں نباتات معدنیات اور دیگر زمینی خزانے ظاہر فرماتا اور نکالتا ہے الخبا مستر ہے مفعول مخبوع ان چھپی ہوئی چیز کے معنی میں ہے چھپی ہوئی چیز کے معنی میں ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ, لا الہ الا اللہ هو رب العرش العظیم اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بہت بڑے عرش کا مالک ہے قال سَنَنظُرُ أَصَدِقُتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ سُلیمان نے کہا ہم جلد ہی دیکھیں گے آیاتوں نے سچ کہا یا جھوٹوں میں سے ہے اِذْهَبْ بِكِتَابِ هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ فألقه إليهم ثم تول عنهم ماذا يرجعون میرا یہ خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے پھر ان سے ہٹ کر بیٹھ جا سو دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں بلکیس نے کہا اے سردارو بلا شبہ میری طرف ایک گرامی نامہ ڈالا گیا ہے من بسم بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک اس کا آغاز اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے الا تعنوا علي واتوني مسلمين مقابل مي فرما بردار هوكر باس. جلي آو. قالت يا قتوم मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और फरमाबरदार होकर मेरे पास चले आओ قائنات ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون بلقیس نے کہا اے سردارو میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو کسی معاملے کا قطعی فیصلہ میں اس وقت تک نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو اور مجھے مشورہ نہ دو انہوں نے کہا انہوں نے کہا ہم قوت والے اور سخت جنگجو ہیں اور فیصلے کا تمام اختیار آپ کے پاس ہے آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں قلت اس نے کہا بلا شبہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے خراب کرتے اور اس کے اور اس کے باعزت لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں اور یہ بھی اسی طرح کریں گے وَإنِّي يرجع المرسلون اور بے شک میں ان کی طرف کوئی ہدیہ بھیجتی ہوں پھر دیکھتی ہوں قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں بَلَما جَاء أَسُلَمَ نَ قَااءةُ مِ الدَُّنِ بِمال وَلَمَّا جَ أَسُلَمَا لَ قَاأََةُ مَُِّنِ بِمال فَمَا آتَانَ اللهَّهُ خَيْرُ مِم آتكُمْ ببلَْآتُم بهَدَتِكُمْ تَفْرَحون چنانچہ جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا کیا تم مال کے ساتھ میری مدد کرنا چاہتے ہو مجھے اللہ نے جو دیا ہے وہ اس سے وہ اس سے بہت بہتر ہے مجھے اللہ نے جو دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے بلکہ تم خود ہی اپنے ہدیے کے ساتھ خوش رہو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف مالک تو اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کا ہے لیکن یہاں صرف عرش عظیم کا ذکر کیا ایک تو اس لیے کہ عرش الہی کائنات کی سب سے بڑی چیز اور سب سے برتر ہے دوسرا یہ واضح کرنے کے لیے کہ ملکہ صبا کا تخت شاہی بھی گو بہت بڑا ہے لیکن اسے اس عرش عظیم سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے جس پر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مستوی ہے ہد نے چونکہ توحید کا وعض اور شرک کا رد کیا ہے اور اللہ کی عظمت و شان کو بیان کیا ہے اس لیے حدیث میں آتا ہے چار جانوروں کو قتل مت کرو چیونٹی شہد کی مکھی ہد اور سرد یعنی لٹورا بہا لنن ابی داود حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو ستاسٹھ و سنن ابنماجا حدیث نمبر تین ہزار دو سو تیئیس و مسند احمد پہلی جلد صفحہ نمبر تین سو بتیس سرد لٹورا اس کا سر بڑا پیٹ سفید اور پیٹھ سبز ہوتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کو شکار کرتا ہے بہوالے ہاشیہ ابن کثیر پھر یعنی ایک جانب ہٹ کر چھپ جا اور دیکھ کہ وہ آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں پھر جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے جن میں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے بھی اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت بذریع خط دی آج کل مکتوب الیہی کا نام خط میں پہلے لکھا جاتا ہے لیکن صلف کا طریقہ یہی تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اختیار کیا کہ پہلے اپنا نام تحریر کیا پھر یعنی ہمارے پاس قوت اور اسلحہ بھی ہے اور لڑائی کے وقت نہایت پامردی سے لڑنے والے بھی ہیں اس لیے جھکنے اور دبنے کی ضرورت نہیں ہے پھر اس لیے کہ ہم تو آپ کے تابے ہیں جو حکم ہوگا بجا لائیں گے پھر یعنی طاقت کے ذریعے سے فتح کرتے ہوئے پھر یعنی قتل و غارت گری کر کے اور قیدی بنا کر پھر بعض مفسرین کے نزدیک یہ اللہ کا قول ہے جو ملک سبا کی تائید میں ہے اور بعض کے نزدیک یہ بلقیس ہی کا کلام اور اس کا تتمہ ہے اور یہی سیاق کے زیادہ قریب ہے پھر اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ سلیمان کوئی دنیا دار بادشاہ ہے یا نبی مرسل جس کا مقصد اللہ کے دین کا غلبہ ہے اگر ہدیہ قبول نہیں کیا تو یقیناً اس کا مقصد دین کی اشاعت و سربلندی ہے پھر ہمیں بھی اطاعت کیے بغیر چارہ نہیں ہوگا پھر یعنی تم دیکھ نہیں رہے کہ اللہ نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہوا ہے پھر تم اپنے اس ہدیے سے میرے مال و دولت میں کیا اضافہ کر سکتے ہو پھر یہ استفاہ میں انکاری ہے یعنی کوئی اضافہ نہیں کر سکتے پھر یہ بطور توبیق کہ کہا کہ تم ہی اس ہدیے پر فخر کرو اور خوش رہو میں تو اس سے خوش ہونے سے رہا اس لیے کہ ایک تو دنیا میرا مقصود ہی نہیں ہے دوسرا یہ کہ اللہ نے مجھے وہ کچھ دیا ہے جو پورے جہان میں کسی کو نہیں دیا تیسرا یہ کہ مجھے نبوت سے بھی سرفراز کیا گیا ہے